ونستعين واكثر في هوى ون في بالله من شرور ان كانا من سهياد من يهدي ما فلا مذللا ويميل لهم فلا هائلا واشهد ان لا اله الا الله وعشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الله وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وفرك منها زوجها وبصم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم ان الله كان عليكم ركيبا.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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع بليم من الشيطان الرجيم باسم الله الرحال الرحيم لقد كان لكم في رسول الله عزة نسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكى الله كثيرا نوجوان سادیوں یہ ہم نے سورة ال... سورة احضاب کی اکیس پڑھی جس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ جو نبی کی اسوے کو اپناتے ہیں نبی کے اپنانے ہی میں ہماری کلا ہماری کامیابی ہماری نجات ہے لیکن ہر انسان کو اسو رسول نصیب نہیں ہوتا وہ پر مخصوص لوگ ہیں جو اس ولی رسول کی پیروی کرنے کی توفیق پاتے ہیں۔ رب اللہ نے فرمایا <تصفيق> لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیہم الآخر وذكر اللہ كثيرا۔ <تَفیرًا> یہ <تصفيق> <تصفيق> تین شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ اپنے اندر یہ تین چیزیں پیدا کرے گا وہی اس کو رسول کو اپنائے گا اور اسی کو اتباع اس رسول کی توفیق من جانب اللہ کی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہو اور جس کو یہ کڑپ ہو جس کو یہ فکر ہو کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے جس انسان کو یہ فکر ہوگی اور یہ کڑپ ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو نبی کے حصے کو اپنائے گے کیوں؟ اس کو معلوم رہتا ہے کہ سوائے نبی کے اسے کو اپنائے ہوئے کوئی اور دوسرا راستہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نہیں پورا سب کا مما اگر تم چاہے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی استعمال اور پیروی کرو دوسری بات یہی اللہ نے ساتھا ول یوم جو یوم آخرت کو نجات چاہتا ہے جو قیامت کے دن نجات چاہتا ہے حشر کے میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب کو آسان کریں نبی کی کفاط نصیب فرمائیں گناہوں کی نفرت اور بخش کریں اور جہنم سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ اس کا نائے آماد اسے نائیں ہاتھ میں دے جس کو اس چیز کی فکر ہوگی وہی نبی کا تراسام اپنائے گا کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ آخر کی نجات اللہ صرف نے نبی رہا کی استفا پر رکھی ہے نبی کا طریقہ جس نے چھوڑ دیا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے تیسری شرط یہ جو زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ تینوں شرطیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں ویسی شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ردا مطلوب ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنوٹی کی فٹ ہو نہ کامیابی کا خیال اور فکر ہو نمبر ایک خوب قصرت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لگن کا رسول اللَّهِ اُسْ لِمَنْ الْآخِر اللَّهَ اللہ تعالیٰ نے باتوں کو عمل کرنے کی توفیق فکر فرمائی ہے. یہ مہینہ یہ ایام جو چل رہا الزام جو چل رہے ہیں یہ تمام ہم مسلمانوں کے لیے وشاحت اور مسرت اور اسی کی ازام ہے کہ ایک ساتھ ہمارا اللہ نے تندرستی اور آپ کے ساتھ ادارا اور اب ہر قریب ایک قدم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا جادی ہر مسلمان خیر و امان اور ہجرت سے شروع ہوا کرتا ہے اسی لیے ہمارے سال کو ہجری فن کہا جاتا ہے دو سال چلتے ہیں عام طور ایک بیدادی یا بیسوی اور دوسرا ہجری عیسوی اور میرا جی کا عیشا اہ سلاد خان کی ولادت سے عیسائیوں نے جو تازی ہو کر ہے اسی تاریخ کو عیسوی یا میرا جی کہا ہے لیکن ہماری اسلامی تاریخ ہمارا اسلامی سال کسی کے ولادت اور پیدائیں نہیں شروع ہوتا وہ نبی علیہ صلاح خان کے ہجرت سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں سے ہجرت سے شروع ہوتا ہے اسی لیے ہمارے اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے ہجرت سے اس کو جوڑا گیا ہے ہجرت ہے کیا آج کے درد میں دنیا کے اندر بہت بڑا انتظام اور مسلمانوں سے عروج اور ترقی کی تاریخ انتظام ہجرت سے ہوتی ہے اس لیے آج ہم اقتدار کے ساتھ ہج کے مطابق کچھ باتیں کہیں گے اللہ علیہ سب لوگوں کو سننے کے ساتھ توفیق نبی اللہ آپ تمام ہمارے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکتم کرما پیدا کیا چالیس سال مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقوت اور سب سے نوازا اور تقریبا لغوت مل جانے کے بعد تیرہ سال تک کے رہے سراط خان مکتم و کرما میں زندگی گزارے اور برابر لوگوں کو اس کی دا دیتے رہے دو بازار بڑے لگا کرتے تھے سالانہ ایک اور دوسرا دل میں تھا یہ سارے ارب کے لوگ اکٹھا ہوتے میں جب دیکھا کہ مکے والے ہمارے اوپر دعوت میں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پابندی لگاتے ہیں تو باہر چلنے والے تاجروں کے ساتھ ان بازاروں نے یا گھوم کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کیا اور اور اے ہمارے قوم کے لوگوں اللہ یہ سارے تمہارے بابا اور, اور تمہارے سارے کرنا ہے ہو, اور تمہاری ساری بٹ ہیں چاہے لات ہو یا ادا ہو مناس ہو یا اور یہ تین دو بو کی مورتیاں جو تم پوجا کرتے ہو ان کو رکھ کرو ان کو دو اور دنیا میں آج تم سب سے زیادہ دری ہو سب سے زیادہ غریب ہو سب سے زیادہ تم پریشان ہو کہ زندگی بزارتے ہو میں تمہیں ایک کرما بتاتا ہوں وہ لا تفرو لا للہ پہ لو اور اس بات کا اظہار کرو رو تم نانا تم تمہارے پاس دادا بلا دری نہ آر جن مرکیوں کی عبادت کرتے ہی لے آئے ہیں سب کو صاف کرو اے اللہ شریف کی عبادت کرو اگر تم نے اللہ تمہیں عبادت کی دعوت جو میں دے رہا ہوں اگر تم نے قبول کر دیا تو یاد رکھو ہماری قربت تمہاری شلت تمہاری طرح تمہارا پکڑ بہت آئے گی اور ساری یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی تب میرے کو بے حل آرب تب لے بولے بے حد اس کی برکت سے پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے ساری قومیں تمہاری ریا بنائے گی وَا اور سارے اعظم کے لوگ جن کیا اور چند دے کر کے مارے تم سے تمہیں اور چند دے کر کے وہ کتنی ماریں گے اربوں پر تمہاری حکومت ہوگی اور ازموں پر تمہاری حکومت ہوگی اور اگر تم نے یہ قبول کر لیا اور کچھ برس کو طرف کر دیا یہ تو دنیا میں تمہیں لے گا اور آپ میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا اے ارب کے لوگوں میری دعوتوں کو قبول کرو ہے لیکن جب یہ ہے لوگوں کے پاس جاتے بھاری لوگوں کے پاس پڑے ہوتے بجنے تو دکانداروں کے سائے پڑے ہوتے اور کے یا ایوحنا. قولو لا ال Phoenix, اللہ آپ دعوت دیکھے لیکن دیکھا کہ ایک انسان بو را چہرہ ایک مند محمد آ رہی ہے آتا ہے اس دور سے پر مارتا ہے کہنے والے پر یعنی خلاس خان پر اور کٹائے لوگوں یاد رکھو لاتو سچ کو اس کی باتیں نہیں مارنا توحید نہیں تو ہی قبول نہیں کرنا لات اور اس کو نہیں چھوڑنا باپ تالا کے جین کو ترک نہیں کرنا خبردار یہ انسان جھوٹا है تمہیں اور اپنے مبارک کو تکا اور آگے بڑھ جاتے اور دوسرے بچے میں جا کر کے پہنچتے اور کہتے یا <تصفح> نے پوچھا یہ آگے والا شبد کون ہے اور پتھر مارنے والا فل کون ہے لوگوں نے بتایا کیا ہے یہ آگے جو پتھر کھاتے ہیں لہو رحان ہے اور لوگوں کو کی رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ایک اللہ نے ان کو رسولوں پہ نمبر بنایا ہے یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور پیچھے والا انسان ان کا سلاح چلا ہے جو ان کو پتھر مارتا ہے اور لوگوں سے کہا گیا خبردار ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرنا حرب کے لوگ کہتے گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر ان کا کر رہا ہے تو اس کا مطلب اچھی طرح سے جانتا ہے یہ سامان اس طرح سے کہہ کر کے ان بازاروں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا جب آپ سے معذوث ہو گئے تو آپ موسم حج میں جب حج کے لیے لوگ رکھا ہو گئے تو حاجی منانی ارفات مسلمانی جو کھیلے لگائے रखते थे نبی رہی رات کی تاریخی ہے تنہائی ہے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں نبی رہے وہ کون ہو تو آپ کہتے میں کون سے ہوں ہو میں اللہ کا کسور ہوں ہمیں اللہ نے پیسہ دے کر کے بھیجا ہے اب تم سے اگر سننے کے لیے ہو تو ہم کچھ باتیں تم سے کہنا چاہتے ہیں سارے لوگ کھبرا دیتے ایک ہی نگار استفادہ ایسے ڈھونڈتے ہی رات کی تاریخی نے مینا کے مہنگا کے والے نکلے کہا کون ہو آپ کے پراب نے پوچھا کون ہو سب لوگ سبھی نگ رہنے والے ہیں ہم سب لوگ بنونا جا رہے ہیں نگرہ نکایا آج لوگ ہمارے ننیال کہنے والے ہیں آج سے ہمارا بڑا گہراتا ہے خوشحال کون ہے کہ میں محمد کہا کہ ہم بیٹھ کر کے کچھ آپ سے قبو کرنا چاہتے ہیں لوگوں نے قبو کی دیے آپ اندر دادی کے بیٹھے اور کہا اللہ نے ہم کو رسول و پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور ایک دعوت ایک کلا لے کر کے بھیجا ہے یا قولوا لا اله الا الله تبلغون به الارض و وتذل لكم به العظما ورقوم الجنات كما قال الرسالات ایک الگ مادر کرنے لگو ساری دنیا تمہارے تمہارے شیر اور زندگی گزارے گی دنیا میں بہت حکومت اور قوت و طاقت حاصل ہوگی ہاں ساری دنیا تمہاری لے آیا ب رہی اور آفرت میں تمہیں میں ملی یہ بات ندیل آپ نے مدینہ کے لوگوں نے قبول کیا اس طرح سے اسلام مدینہ قدر پہنچنے لگا اگلے ساتھ میں اور زیادہ آئے تیسرے ساتھ اور لوگ آئے نبی علیہ السلام میدان داد میرا میرا کے اندر حاضیوں کے پاس زیادہ کے پہلے اے ہادی عرب کے لوگوں اور اے میرے مدی اماعی ہمارے بازا اماعیل کی اولاد سن لو جو ہم کو اپنے ہاں لے کر کے چلے تاکہ میں وہاں جا کر کے اپنے رب کا کو پیغام پہنچاؤں دی ہماری لکے والی گاؤں نے سڑب کا پیغام پہنچانے سے ہمیں کر دیا ہے اس طرح سے سب سے میرے ساتھ ہم اپیل کر کے کون ہے عرب کا خاندان اور کبیرا جو ہم کو اپنے ہاں لے دے تاکہ میں وہاں چل کے ردارہ کا پیغام پہنچاؤں آپ کے ساتھ اللہ مدینہ زمت کرے گئے اللہ تعالیٰ فکری اسلام کی بیج کی حمایت کی رسول سنگ کے ایک وڑا تک کی فکر ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا کر دی سارا ارب انکاہ کر رہا تھا مزید نوجو کھڑے ہوئے اور और میں کہتے ہیں हैं ذرا بتاؤ یہ اللہ کبھی ہے یہ اللہ کے رسول ہے اللہ کا का پہنچانا چاہتے ہیں سب تک ایسے بڑے مارے پھرتے رہیں گے کمر پٹتا ہو اور ہمت کرو اور نبی کو اپنے یہاں لے کے چلتے ہیں اور نبی کو اپنے یہاں رکھیں گے وہاں سے اسلام کی دعوت شروع کی گئی تھی انسار مدینہ تیار ہو گئے نبی رہے معاہدہ ہوا پھر آج اے چلتا بڑا طویل ہے اس طرح سے آپ نے جگرت مدین سے محبت مکے سے متی نے طرف ہجرت کرنے کا کر لیا ہجرت آپ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا میرے بھائی یہ بڑی اہم چیز ہے اور کرنا یہ ہے کہ آخر آپ نے ہجرت کیوں کیا اور آپ کے صحابہ نے ہجرت کیوں کیا اپنے کاروبار اپنے دیہات یہاں تک اپنے بیوی بچے ماں باپ اپنے حمرات اور زندگی بھر کی لڑائی ہی بڑا بڑی اور سات سے بڑا چلا کاروبار ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک جوڑا کپڑا پہنا بساؤ پاتے کپڑے بھی دب دیے گئے جوتری چپل جوتے چپل بھی چی گئے ننگے بدن معمولی ننگے پیر ننگے بدن وہ منٹم ہو کر ما تھا جو تقریباً پانچ سو کلو میٹر کا سفر پیدل پید کر کے آ رہا صرف میرا جو چیلنج کی عبادت کی اپنے چین کو بچانا تھا یہاں مکہ پید کر کے ہمیں پیلا بند کرنے کی عادت نہیں ہے ہم پر بند کر سکتے ہمیں تین آزادی نہیں ہے اور نبی رہا شام کی ہجرت کر رہے ہیں یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے مکے والے نہیں دے رہے ہیں اس لیے چین تو نہیں چھوڑے دین کی دعوت نہیں چھوڑیں گے دین کی پابندی نہیں چھوڑیں گے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑیں گے لیکن دین کا دام نہیں چھوڑیں گے لیکن افسوس سر افسوس آج ہمارا دین فلموں کی وجہ سے جاتا ہے ڈراموں کی وجہ سے جاتا ہے سوچ کی وجہ سے جاتا ہے ہماری آنکھیں جیت دوڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ دین چھوڑ رہے ہیں ہمارے آواز میں دین نکلتا جا رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جب چاہے ملک میں ہم ایسے الق میں زندگی گزارتے ہیں جہاں جیت پر عمل کرنے رہے کوئی پابندی الحمد للہ کی ہے نماز چاہیے چیز جو دنیا میں کسی بھی پڑھنے پر پابندی نہیں ہے آج مسلمان اپنے عید کے لیے ہمیں کاروبار کے لیے اپنے دو تہذ کے لیے نماز کیسا فریدا بھی چھوڑ دیتا ہے بہرحان اللہ تعالی ہمیں, ہمیں جرت کر دے یا ہمیں حفاظت اللہ تعالیٰ تو ہی دل کی فکر کرو دل کے لیے ہجرت کی جاتی ہے نبی رہ تمام لوگوں کو دھیرے دھیرے مدینہ گھیرنا شروع کیا سارے دوست آج تک مدینہ جانے لگے یہاں تک کہ عمر فاروق چلے تھے بہت سارے لوگ لیکن آپ ابھی نہیں گئے تھے آپ تھے اور ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں بچے آباد تھے اللہ تعالی کے حکم کا انتظار کر رہے تھے ہجرت کی ساری کئی موجود ہیں ہر کس کے انتظامات ہو چکے ہیں لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک آپ ہجرت نہیں کرتے نہ کے پاس شبرئی نہ ہے اور شبرئی رمید نے حکم دیا عجازت دیا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے اجازت مل گئی ہے اب آپ ہجرت کر کے ہجرت کر جائیں نے سے ذرا بتائیے ہمیں اکیلے ہجرت کرنا ہے یا کوئی ساتھی بھی ہمیں نصیب ہوا جبرئی امین نے کہا اللہ نے ابو ببرتا ساتھی بنا دیا ہے اسی لیے ایک بڑی عبرت اور نسیح جو ہم نے قرآن پاک پیاوٹ کی نبی اصراستان کا ہر الگ نبی اور اصراستان یہ ہمارے لیے ہے ہمیں بھی اپنانا چاہیے ہمیں ان تمام چیزوں کو بڑھانا چاہیے جو نبی علیہ اصراستان نے دیا ہے یہ ہجرت کے واقعے تھے جو ہمیں اور بڑا مدد ملا وہ یہ کہ ہمیشہ آدمی کو سی لاتے ہر چیز ریاست کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی فکر ہونی چاہیے نبی ہے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ہمارے اکیلے کوئی ساتھی بھی ہے ہمارے ساتھ ہمیں کوئی ساتھی ملے گا جب رہی نبی نے کہا ہم نے آپ کا ساتھی بکر کو رکھ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سبھی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فکر نہیں کروائی آج ہمارے نوجوان نوجوانوں دو نے کیا سچے موجود بچیاں سارا ملاج پیدا ہوتا ہے اور سے نے ساتھ ہمارا بھی کسی آدمی کے پورے کا لگا رہا ہے تو آدمی ذرا پوچھو ور کے آدمی دوستوں کو دیکھ لو اس کا اٹھنا بیچنا اس اُن کا آنا جان اس کی دوستی کی لوگوں کے ساتھ ہے نگرایا ہمیں راشی ملنا چاہیے اور ابکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی مکمل عبادت مل گئی سب سے پہلے آپ رات کو ابکر صدیقی کر کے پاس پہنچے سدی کر دماغ کی آپ جب ہجرت چلیں گے ایک دن نگاہ پوچھا ابو بدر یہ تو متیاں تمہیں بہترین کیوں پان رکھتے ہیں ابو بدر سدیق نے کہا رسول اللہ ایک تو آپ کے لیے پال رکھا ہے پال رکھا ہے اس میں پال رکھا ہے کہ مرد آپ ہجرت والی مورتی کے ساتھ پال رکھے ممکن ہے اللہ کا مجھے یہ اور ہجرت سے بھی اللہ تعالی ہم کو آپ کے ساتھ اسی لیے میں نے دونیا پال رکھی ہیں نبی رہس راست کی ترائی کے بہت ابو پر اب اب وقت آئے اور فوری طور پر تیاری کرو نبی رہس پراس نام ہے جو نکننا کا ہے کچھ سارے منتھا نے ان کو بھنک پڑی تھی کہ آج رات کو रात को سنگم جب سوئے تھے سارے اکٹھا ہو کر کے رات کو سوئے اور صبح چین دروازے کے باہر آئے ایک ساتھ مل کر قتل کر لیا جائے مکے گھر کبھی رہ तलवार تلوار کر کے کھڑا ہوا ہے نبی رہ پتا چل گیا تھا آپ نے اپنے پر آپ سوئے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور پڑھایا اے علی ہماری جگہ سو جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ سو گے جب سارے سلوار لے کر کے پڑے ہوئے ہیں اور آج نبی نکلے گے اور صبح ہو رہی اب نکلیں گے اب ہم قتل کر دیں گے آپ صبح ہو گئی آج نبی بھائی سلم گھر سے نکلتے نہیں کیوں لہرائیں ان کے آنکھوں پر پردہ ڈالا حضرت علی کو پستر سے لٹایا اور سوار لے کر کے سارے کپارے مکہ کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں لگ رہے باہر نکلے نہ بیدن بیدن ہو اس آیت کو بڑھتے ہوئے آپ نکل گئے ساتھوں کے آپ ایسا پردہ پڑا ہوا رسول اللہ نکل رہے ہیں سمجھ میں آتا نہیں باہر تو پتا بھی نہیں ہے اللہ آواز ہوئی حضرت علی گھبرا کر کے نکلے حضرت علی کو پکڑا چار میری اور لے کے بہت ہی طرح تنگ کیا عورت علی نے کہا اللہ نے مجھے کوئی خبر نہیں کہا چلے گئے جب کوئی بات نہ بنی تمہارے سیدھے ابر صدیق کے گھر پہنچے حالانکہ عمر میں سندی کے والد اب بالکل نابیدہ ہو گئے تھے اس لیے سروال کھولنے بولنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے سندھی کا کی بڑی بیٹی حضرت آئے تھا رضی اللہ تارا نہ ہاں باہر نکلی اور ابو یہ سامنے دال کھڑا تھا کہا ہے عبید عبید بطر کی کہ تیرا باپ کہاں گیا ہے کہنے میرے باپ کہاں گیا وہ بتا نہیں وہ تاریخ گستے میں تھا کہ تماشا مارا ایک حضرت رسما کہتی ہے میرے کان کی بالیاں بازی نہیں کہتی اتنا سبھی انسان میرے پکے میں کبھی نہیں دیکھا چار طرف سے الحمد اللہ وقفاء اللہ نبی رہے سراد کرنے کے پہلے کر بڑے انتظامات میں نے کہا کر رکھے تھے جب گھر سے باہر نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالہ کے ساتھ اور جان جانے وقت اللہ ہو کر ہمارے گھروں کو بھی ایسے عورتوں سے اللہ تعالی ساری دور ہو جائیں حضرت گی حضرت آسما اور حضرت آشا تو چھوٹی تھی دوڑ دوڑ کھانا تیار کر رہی تھی پتا بھی باپ کہاں جائے گا رسول اللہ کہاں جائے گا پھوکے بنے کے کہاں جائیں گے فوری طور پر تیار کرنا چھو کی رات کھانا تو تیار کر دیا لیکن با... دام نہیں مل رہا تھا ہی نہیں. تو تیار کر لیا. با... کپڑا, ملنا... ملنا... کپڑا باندھتی تھی اسی پڑے پڑتے آسما نے نکالا اور کہتی میری بہن نے اس کو فار کر کے دو ٹکڑے کر دیے جی. اور پھر اس में खाना کھانا दिया دیا کھانا لپیٹ دی دیا لپیٹ देने के बाद حضرت حضرت اب میں ایک بڑی بہن اپنے قبر میں پاسنے والے کو کر کے، بڑی دوڑی دو دو تو میری بہن کہتی آئسہ یہ آدھا کپڑا بھیج کرویٹ کر کے بعد اس میں ڈال دی اسی وقت سے حضرت بات کرا گیا باپ چلا گیا تو اندھا جانا تھا اور جا کر کے تاکوں کو نٹوڑتا ہے اماروں کو ہوتا ہے کہ حکومت سامان رکھتے کہ جا کر کے ہر تاک ہر ان ڈالا لیکن کہیں گزرنا برابر ایک فی الحال بھی نہ ملا ابو ہرا تھا وہ بھی انڈا ہے دو دو پوتیاں ہیں اور پوتے ہیں اب پریشان حال میں کہاں ان کی پرورش کروں گا کہاں سے ان کی دیکھ بھال کروں گا آخردار مجبور ہو کر کے روزہ ہوگا اپنے بیٹوں کو گیا پہلے ایسے بھی بیٹی تمہارا باپ کتنا کبارا تھا تمہارا ماں بہت سب نے کر کے چلا دیا اپنا تو گیا ہم اندھے ہیں ہمیں تو کہیں کو ہی لے دے گا لیکن تم پر تمہارے بھائی کو دو تام کر گیا حضرت اکثر اللہ سالانہ آگے بڑھتی ہی اور میں انہوں نے کہا نہیں والی دادا جان ہمارے والی بہت زیادہ के چھوڑ کے پہلے کے مختلف अब پر رکھے تھے اب تو سارا है। اچھا بیٹی واقعی ہم نے دکھا تھوڑی بیٹی دکھاتی ہوں ہمیں دسواں ادھر سے کچھ پتھر اٹھائی ادھر سے کچھ اچھی اٹھائی اور لا کر کے گھیر رکھا اور اوپر ایک سو سے ڈاگر ڈال دیا اور یہ دادا کر کے لکھتی ہے دادا جان آپ میرے روزی کے لیے اور میری روٹی سارے بھی بیسی پرواہ نہ کرے ہمارے والد ہم کو لاوارش کر کے نہیں دے پہ میں اتنا بڑا پھر ہم وہ دینار آ کر چھوٹی اور ہم دیکھ لیا ہنس پڑے بہت بڑھیا تھا تمہارے لیے اور ہمارے لیے بلکہ ساری زندگی اتنے میں گزر جائے گی آ کچھ نہیں تھا وہ تھے اور جو انہوں نے تھا وہ مینار بنا کر کے اللہ کی قسم میں جانتی تھی جھوٹ توڑنا ناجائز ہے جھوٹ توڑنا عام ہے لیکن میرا بوڑھا نادا ہات ف فیل ہو جاتا بیچارے کا بہت ہی بڑا پریشان تھا میں اس کو اطمینان جاننے کے لیے اور اس کے اس کیلئے میں نے یہ پتھر کر کے اس کو یقین دلا دیا میرے دادا کو دا دا یقین ہو جائے میرے سر جس طرح سے آگے بڑھے ابو بکر صدیقی اور جا کر کے گاڑے محفوظ ہو گئے اور پھر وہاں سے اللہ نے حفاظت کیا پھر اس طرح سے تین دن کے بعد آ اور وزیر مرم تھے میرے بھائی یہ ہجرت کا واقعہ بڑا طویل ہے اس کے لیے خود یہ تھا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تاریخ میں تیرت میں ان تمام وارات کو پڑھنے کی توفیق میں سیکھ نبی علیہ خان جا رہے ہیں ابو بکر صدیقی آپ کے ساتھ ہیں آپ نے دیکھا کبھی ابو صدیق صدیقی کے اندر چلے جاتے ہیں نبی رہے کیوں بھاگا جا رہا ہے بکر کیا ہوا پھر آپ دیکھتے ہیں ابو بکر مریضے کیا ہاں کر کے پیچھے جا, جا رہا ہے, اور بھر جا رہا ہے, کبھی رہا ہے جب تجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کہیں دشمن نہ تو آپ کے, کے جاتا ہوں ہو ہو، تاکہ آگے سے آ رہا ہو تو خطرہ مجھے مجھے مجھے ہو. یا ہو رہا ہے، تو خطرہ مجھے لاہور ہو جائے اس طرح رہے برابی کے بڑے عبادت کرتے ہوئے اللہ ہو سر کس موقع پر عمر فاروق کا دھرنا ہو تالے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہاں کامر اے عمر جب اللہ نے تم کو خلافت بتا دیا تم نے بڑے نامے کرنا لے اس موقع پر عمر فاروق نے غصہ کیا کام خبردار عمر نے کچھ نہیں کیا عمر نے کیا کیا سب کچھ تو امت کے لیے ابو فکر کیا ہے عمر نے کچھ نہیں لیا اور کسم سن لے عمر ہمارا عمر کا کبھی مقابلہ نہ کرنا عمر کی ساری زندگی کی نیٹیاں عمر کی اولاد کے ساری زندگی کی نیکی عمر نیٹیاں زندگی بھر کی بیٹیاں عمر اور کبھی ریندگی بھر کی بیٹیوں کو اگر ایک تو ابو کی ہجرت والی راس جینے کی سب پر ساری بنائے گا کا مقابلہ کام کر سکتا ہے میرے مادت ہونی چاہیے یہ حیرت نام حادثہ ہے کسی فرصت میں یہ ہجرت جو ہے ہر سال جب وہ آتا ہے تو ہمیں یہی حادثہ ہاتھ ملاتا ہے یہ ہجرت نہیں تھی نہیں تھی سالگرہ بنانے کی نہیں تھی کسی کا پکیا نہیں تھا یہ ہجرت کی رات تھی ہجرت کی تعریف ہے جہاں اللہ نے قدر کو توڑا ہے اللہ تارا چاہے سورج سورا نمبر چالیس کے ہجرت کی رات تھی سفر اللہ دنیا میں تمام کاموں کی تمام سال صوبوں تک کے لیے جا دیا تھا وزار کر ریہ اور ہجرت ہی کی نے اپنے گھر میں اسلام کو سرفرستی ادا کیا ہے صرف چھٹی کر لینا کافی نہیں ہے بجلی بنا لینا کافی ہے سوچنا یہ ہے کہ ابھی ہجرت کیوں کیا تھا وہ اندر خوبی تھی کہ ایک ہجرت کی برکت سے اللہ بسارت دیتے ہیں کے و دنیا کے تمام کرافروں کی اسلام خراب کتنی تھی اللہ نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا وزار کرے بدلت اللہ اور اللہ نے اپنے سرمے کو بلند کیا اسلام ہر کا رہے گا بشردے مسلمان بشردے بھی مسلمان آج بھی اپنے اندر ہجرت کا جذبہ پیدا کرے ہجرت کیا ہے آپ دنیا سے گئے اور کو لا اب بنا ہجرتہ کے بازرت نہیں ہے لیکن ایک ہجرت کیا مستقل باقی رہے گی وہ کیا ہے سہو کران گا کیا ہے آپ نے فرمایا سب نے بڑی ہجرت یہ ہے کہ مومی گناہوں کو چھوڑ کر نیک بات سب سے بڑی ہجرت یہ ہے اگر واقعی نیا سال بنانے میں رکھتے ہو تو آج تمہیں بات صاف ہو کر کے تمہیں بھی نماز پکڑنے کے لیے آئے ہیں سب سے بڑی ہجرت یہ ہے اب نماز پڑھنے کرنے والی عادت چھوڑ دو اور آج ایک دل سے ملتے نماز کے پاور بن جاؤ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے شراب کو پر اللہ تعالیٰ کی سنت جو اللہ تعالیٰ کی توفی نصف مارے اللہ, اللہ مسلم كاذو قلعا لكي طرور